من يهده الله فلا مظل له ومن يغلل فلا هادي له وأشهدنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ما شر لمول محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة غلالة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 سبحانکا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, الناس, الناس, الناس, الناس, الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس یہ <سؤال> قران حکیم کا آخری سورہ ہے کیونکہ توحید ایک بنیادی مسئلہ ہے توحید میں اگر ایک ذرہ کے برابر بھی خلل ہو تو اللہ تعالی اس انسان کے کوئی عمل قبول نہیں فرماتا اور خلل آنے سے پہلے جو عمل وہ کر چکا ہے ان تمام کو بھی ضائع کر دیتا ہے لہذا اللہ رب العزت نے اس آخری سورج میں توحید کا نچوڑ بیان کیا ہے تاکہ یہ مسئلہ اچھی طرح انسانوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ توحید کے کیا جوانب ہیں کون کون سے پہلو ہیں جہاں توحید کو سمجھنا اور اسے عملی طور پر اپنانا ضروری ہے تو اللہ رب العزت نے یہاں اپنی تین صفات کا ذکر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم العودس کہہ دیجیے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں پناہ مانگتا ہوں یہ خطاب محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے انہیں پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی اور پناہ وہی مانگتا ہے جو مستر ہوتا ہے جس کے پاس پوری دنیا کا اختیار ہو وہ پناہ دیا کرتا ہے پناہ مانگا نہیں کرتا ہم نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے بڑھا دیا انہیں مختارقل کہا سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں تو پھر وہ پناہ کیسے مانگے پناہ مانگنا تو مزتر حال انسانوں کا کام ہے اور اللہ کے سامنے سب مزتر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کے دربار میں کوئی گرایا کرتے تھے رویا کرتے تھے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں پاؤں متورم ہو گئے اتنا روتے کہ چہرہ داڑھی مبارک بیت جاتی یہ اللہ کا خوف اور یہ حقیقی تذروں کا اظہار ہے اللہ تعالی کی جناب میں مشکنت کا اظہار ہے سوادوں کا اظہار ہے کراچی رسول اللہ وسلم اللہ تعالی کے سامنے رویا کرتے عاجزی کا اظہار کیا کرتے اللہمہ میں امنی کا ابن و کا ابن و کا یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں تیری ایک بندی کا بیٹا ہوں تو میرا خالف ہے میں مخلوق ہوں تو پناہ دینے والا ہے میں پناہ کا طالب ہوں معافی عطی میری پیشانی تیرے ہاتھ میں میں کچھ نہیں کر سکتا تیرا بندہ ہوں تیرے حکم کا منتظر ہوں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی جناب میں تجروں اور توازوں کا اظہار ہے اور یہاں بھی اللہ نے یہی تعلیم دی رب اناس کہہ دیجیے میں پناہ مانتا ہوں رب الناس کی یہ اللہ تعالی کی پہلی صفت ہے کہ وہ تمام لوگوں کا رب ہے یہ تحریر ربوبیت ہے مانا یہ کہ وہ سب کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے کوئی بیمار ہو وہ شفا دینے والا ہے کسی کو کوئی طلب ہو اللہ تعالیٰ اس طلب کو پورا کرنے والا ہے اور جو رب ہے وہی ہر چیز کا خال ہے اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا اور یہ پہلا قدم ہے توحید میں کہ اس چیز کو تسلیم کیا جائے کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے اور وہی خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے کہ اللہ فل یخل وقوف حرسن ہے جن جن کو پکارا جا رہا ہے اور قیامت تک پکارا جائے گا اللہ کے سوا وہ سب جمع ہو کر اناج کا ایک دانہ پیدا کر کے دکھائیں چلو اناج کے دانے کی کچھ منفاق ہے ایک ذرہ ہی پیدا کر کے دکھا دیں ایک ذرہ بنا کر دکھا دیں کسی میں کوئی اختیار نہیں اللہ تعالی کی توحید ربوبیت ہے جو ہمارا رب ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں وہی عطا فرمانے والا ہے اور کسی کے پاس ایک ذرہ دینے کا بھی اختیار نہیں اللہ لا مانع لما کا ولا مطی لما منا ولا یمسا جد, من کل جد اے اللہ جس کو تو عطا فرمائے اس تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں اور توک دے تو کوئی دینے والا نہیں یہ سارا اختیار تیرے پاس تمام خزانوں کا مالک تو ہے اور خزانے بھی ایسے جن میں کبھی کوئی کمی نہیں آ حدیث حدیث ہے حرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب آخر و ان کم و جن کم کانو فی صحیح واحد کیا میرے بندو اگر تمہارے انسان تمہارے جن تمہارے وہ لوگ جو پیدا ہو کے مر چکے اور وہ لوگ جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے یہ سب آ جو موجود ہیں وہ بھی جو پیدا ہو کر مر چکے ہیں وہ بھی زندہ ہو جائیں اور جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی پیدا ہو کر آ جائیں تم پھر یہ تمام لوگ مجھ سے غیر زبان سوال کریں جو چاہے مانیں جس کے جی میں جو چاہے آئے مانگے کوئی شفا مانگے کوئی حکومت مانگے کوئی دنیا کی دولتیں مانگے جو چاہو مانگو میں سب کا سوال پورا کر دوں جس کے دل میں جو کچھ ہے دبان پر جو کچھ ہے تو سب عطا کر دوں پر کہ یہ سب کچھ دینے کے بعد میرے خزانوں میں کتنی کمی آئے گی ماں ن ذال کا میرے خزانوں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی کہ جتنی کمی ایک سوئی سمندر میں ڈبونے سے سمندر کے پانی میں آتی یہ جی اللہ تعالی کی خالقیت اس کی مالکیت اور اس کی راز جو ہم سے اس امر کا تقادہ کرتی ہے کہ ہم اللہ ہی سے مانگیں جس کے پاس نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں یہ اس کی شان ربوبیت ہے کراچی وہ الناس ہے اسی سے مانگنا چاہیے اسی سے سوال کرنا چاہیے اور اس عمر کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں یہ وہ عقیدہ ہے جس کی انبیاء کرام نے تعلیم دی انسانوں کو اگرچہ یہ عقیدہ فطری عقیدہ ہے کیونکہ جانوروں کے پاس کوئی نبی نہیں گیا لیکن جانوروں کو اس حقیقت کا علم ہے کہ دینے والا صرف اللہ وہ ایک طبی اور فطری عقیدہ ہے اللہ تعالی کی ربوبیت کا سلیمان علیہ اللہ والسلام السلام خود پرندے کے غائب ہونے پر اس کی سرزرش کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ میرے پاس آئے میں وہ بننا ہوا عدام الشدید میں اس کو سخت تکلیف دوں گا اول از اس کو ذبح کر دوں گا اول عطی بسلطان مبین یا میرے پاس کوئی واضح عمر لے کر آئے کوئی دلیل لے کر آئے کہ میں کیوں غائب ہوا تھا تو اس کو معاف بھی کر دوں گا تو غیرہ کچھ ہی دیر بعد پرندہ آ گیا پوچھا گیا کہ تم کہاں غائب تھے پرندے نے کہا احتو ہم تو ہچ بھی وہ میرے پاس وہ خبر ہے جو آپ کے پاس نہیں میں ان کے سدا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا یہ یقینی خبر کہنے کی پرندے کو کیا ضرورت ہے یہ کہتا کہ میرے پاس ہے خبر جو آپ کے پاس نہیں دوبارہ یہ کیوں کہا کہ وہ خبر یقینی ہے آپ صاحب کلام ہیں جب آپ کو اس بات کا شبہ ہو ڈر ہو اور خوف ہو کہ میری بات کو لوگ نہیں مانیں گے ایک اتنی انہونی بات ہے کہ لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر آپ اس قسم کی تاکیدیں استعمال کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے آپ نہیں مانے یہ خبر یقینی ہے شاید آپ کو یقین نہ آئے لیکن یہ بات بالکل حق ہے سچی اس طرح پرندے کے نزدیک وہ بات انہونی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے مجھے وہ خبر کیا تھی امی وجہ تم اور آن تم لیک ہو وہ بلا ہا ارشن عظیم بجتو ہا وقما یس جلون الشمسون وہاں کی یقینی خبر یہ ہے کہ ملک سوا پر ایک عورت کی حکومت ہے مردوں پر عورت حاکم پہلی یہ خبر انہونی خبر جس پر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں کتنے کوتاہ ترین مرد ہیں وہ کیا ان کا معاشرہ ہے کہ جنہوں نے اپنے اوپر ایک عورت کو منتخب کر دی حق تو یہ ہے کہ الجالقوامہ عالمسا کہ عورتوں پر مرد جو ہے وہ حاکم ہیں قوان ہیں ان کے امور کی نگرانی کرنے والے ہیں لیکن ان مردوں کی بے حسی کو کیا کہیے جن کے امور کی نگرانی کرنے والی عورت ہو پرندے کو یقین نہیں آ رہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عورت ان کی حاکم ہو کہ ایک عورت ان کی مالک ہو ان کی قیم ہو اور ان کے امور کی نگران ہو اور دوسری بات یہ تھی کہ میں نے اس عورت کو دیکھا اس کی قوم کو دیکھا پوری ریایہ کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر لے کتنی غیر یقین بات کہ اللہ تعالی کو چھوڑ کر وہ سورج کو سجدہ کر لیں یہ وہ مشاہدہ تھا جو پرندے نے بیان کیا جس پر پرندے کو یقین نہیں آ رہا جو تاکیریں استعمال کر, کر کے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے خالق و مالک کو چھوڑ کر سورج کے پرستار بن جائے میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر وہ پرندہ ہمارے معاشرے کو دیکھ لیتا چلیے سورج میں ایک حرکت ہے اس کا ایک نظام ہے اس میں منفعت پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے یہ کھیتیوں کا باغات کا نظام کافی حد تک سورج کی روشنی پر قائم ہے سورج کے پجاری اپنی توجیح بیان کر سکتے ہیں کہ سورج کا یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے اس کے باوجود پرندے کو یقین نہیں آ رہا وہ اس فطری اور طبی عقیدے کی مخالفت پر پریشان ہے لیکن اگر وہ ہمارے معاشرے کو دیکھ لیتا کہ ہمارے معاشرے میں تو چلتے پھرتے انسان ان کو پوچھتے ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا ہوا. منو مٹی کے نیچے دبایا ہوا. قبروں کی زیارتیں قبروں پر سجدے چڑھاوے نظریں نیازیں قبر والوں کے نام پر ضبع کرنا ان سے ڈرنا ایک عجیب منظر ہے اگر وہ یہاں دیکھ لیتا ہے جن کے پاس کوئی اختیار نہیں جن کو دبا دیا گیا جن کی ہڈیاں جن کا گوشت پوشت ہاتھ میں مل چکا ہے ان سے لوگ ڈرتے ہیں ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں جن کے پاس کوئی منفرد نہیں کوئی اختیار نہیں تو یہاں اگر وہ دیکھ لیتا تو اس کا کیا حال ہوتا سورج کا جو ایک نظام ہے. اس نظام کے تحت وہ چل رہا ہے وہ اللہ کی مخلوط تو بتانا یہ ہے کہ پرندے کے اس بیان پر غور کیجیے آپ یہ بات یقین محسوس کریں گے کہ عقیدہ توحید جو ہے وہ فطری اور طبی عقیدہ ہے جس کو پرندوں نے سمجھ لیا لیکن انسان سمجھنے سے پاس ہے اس سے بھی چھوٹا فرند, چھوٹا جانور کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب پوری حکومت تباہی کے کنارے پر کھڑی ہے پانی حاصل نہیں ہو رہا نہ آسمان سے گر رہا ہے نہ زمین سے نکل رہا ہے خشک سالی تحت سالی اور اتنی بڑی حکومت ایسی حکومت نہ اس سے پہلے کسی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی کو ملے اتنی بڑی حکومت برباد ہونے والی حتیٰ کہ اللہ کا پیغمبر اس بات پہ مجبور ہو گیا کہ ہم انتہائی تجروں آجزی کے ساتھ شہروں کی بستی کو چھوڑ کر جنگل میں نکلیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ یا اللہ ہم کو پانی اتارے لشکر ساتھ ہے اللہ کا نبی ساتھ ہے جب مخصوص مقام پر پہنچے تو وہاں ایک اللہ کے نبی نے عجیب منظر دیکھا چونٹی سے مخلوق اسے دیکھا اور اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ چونٹی کس طرح کھڑی ہوئی تھی جانچ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرآ نمنسن مشتقلا ببعض رہا راسنگ قوائے چیونٹی کو دیکھا جو اپنی پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی کھڑی ہوئی اس کی پیٹ نیچے ہے رخ آسمان کی طرف ہے اور ننی نئی ٹانگیں آسمان کی طرف اور کہہ رہی و تقول یا رب انلقم خلق من ولی عن کہ یا اللہ ہم تیری مخلوق کیوں نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں پانی کی ضرورت تحت سالی ہے خشک سالی ہے ہمیں پانی عطا فرما سلیمان علیہ السلام نے عجیب منظر دیکھا اللہ تعالیٰ نے یہ منظر ہمارے سامنے بیان کیا تاکہ یہ بات واضح ہو کہ دیکھیے اس چونٹی کا مشکل کشاہ کہاں ہے چونٹی کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا پرور آسمانوں کے اوپر ہے اس کا رخ آسمان کی طرف ہے اس کی ٹانگیں آسمان کی طرف ہے یہ چھوٹا سا جانور اور حقیقت یہ کہ اس حدیث میں اس نے کئی ایسی باتیں سمجھا دی اس جانور نے جو آج کے اس روشن دور میں انسان سمجھنے سے پا ہیں اور بڑے بڑے جو حلقوں والے ہیں جب اور کبو والے ہیں وہ تک سمجھنے سے پا پہلی بات یہ سمجھائی تو کس سے مانگنا ہے اللہ سے مانگ مشکل کشائی کرنے والا اور حاجت روائی کرنے والا زمین کے اندر دفن نہیں انسان جاتے ہیں نیچے رخ کر کے مانگتے ہیں کیونٹی کو معلوم ہے کہ میرا مشکل کشاہ آسمانوں کے ہوتا ہے اللہ سے مانگا جائے اللہ تعالی دعا کو قبول کرنے والا ہے مرادیں اضافہ فرمانے والا ہے دوسری بات یہ سمجھائی اللہ تعالی آسمانوں کے اوپر ہے ارش پر مستوی ہے آج صوفیاء کا تنقہ جو ہمارے ملک میں کثرت سے موجود ہے یہ حلولی لوگ اہل تصوف جو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ یہ وحدت الوجود کا نظریہ جس کی ترویج ہماری اخبارات کرتی ہیں ہمارا ریڈیو کرتا ہے ہمارا ٹی وی کرتا ہے بقاعدہ یہ نظریہ اس وقت چھا رہا ہے ہر چیز میں اللہ اللہ کی جہت کے منکر ہیں جہد علوم کے منکر کہ اللہ اوپر نہیں وہ ہر چیز میں ہے کسی چیز کا استفنا ہے کتنا گندا عتیدہ اتنا گندا عتیثہ ابو جہل کا بھی نہیں کسی شے کا استثنا چیز گندی بھی ہو سکتی ہے اچھی بھی ہو سکتی ہے پاک بھی ہو سکتی ہے ناپاک بھی ہو سکتی ہے قائم رہنے والے بھی ہو سکتی ہے مٹ بھی سکتی ہے اس کے رنگ تبدیل ہو سکتے ہیں اس کی حیات تبدیل ہو سکتی ہیں پھر اس عقیدے کا کیا معنی جو چیز مٹنے والی ہے اگر اس چیز میں اللہ ہے تو کیا نوز اللہ کو مٹھا رہے ہیں جو چیز تغیر کا شکار ہے اس چیز میں اللہ ہے تو کیا اللہ تعالیٰ تغیر کا شکار ہو یہ کتنا گندہ عقیدہ نجس و ناپاک عقیدہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی جہت آلو پر ہے آسمانوں کے اوپر ہے عرش پر مستوی ہے اور یہ وہ عقیدہ ہے جو ایک جانور کو معلوم ہے اس کا رخ آسمان کی طرف ہے اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک لونڈی آزاد کرنی ہے اب میرے پاس توفیق ہے کہ میں لونڈی آزاد کر سکوں کیونکہ لونڈی میرے پاس موجود ہے کیونکہ شرط یہ ہے کہ لونڈی وہی آزاد ہو سکتی جو مومن ہو سکتی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم وہ گونگی ہے بول نہیں سک مجھے معلوم نہیں کہ وہ مومن بھی ہے یا نہیں ہمارے اسے میرے پاس لاؤ وہ صحابی لے کر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سوال کیے ایک سوال یہ کہ آئی اللہ اللہ کہاں ہے حدیث میں آتا ہے کی رسماں اس گونگی لونڈی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ آسمانوں دے فرمایا کہ من انا میں کون ہوں اس نے پہلے علیہ اسلام کی طرف اشارہ کیا پھر اللہ کی طرف آسمان کی طرف اشارہ مانا یہ کہ انت رسول اللہ آپ اس اللہ کے رسول ہیں. آپ نے دو سوال کیے اس نے دو جواب دیے نبی اسلام نے فرمایا کہ آت ہا پر نہا اس کو آزاد کر دو اس لیے کہ یہ مومن ہے محد اس عقیدے پر آپ نے اس کے ایمان کی شہادت جبکہ آج ایک بڑا طبقہ اللہ تعالیٰ کی جہت علوم کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور وجودیت ان کے اندر بھری ہوئی اس نظریے کا پرچار کر رہے ہیں اور لوگ ان کی دامے داری کریں بنا یاد اور پھر تیسری چیز اس جانور نے یہ سمجھائی کہ وہ تو براہ راست سننے والا ہے آج ہم جب تک چھتیس واسطے سے بیچ میں نہ ڈال لیں اس وقت تک سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا کو بھولنے شخصیتوں کا واسطہ یا اللہ فلاں کے تفیل فلاں کے واسطے اور بعض سلسلے ہمارے ملک میں مرمز ہیں ان سلسلوں میں تو باقاعدہ یہ تعلیم ہے کہ جو تمہارا حاضر امام ہے کہ جو اس کا امام پھر اس سے اس سے پہلے اس سے پہلے اور جہاں تک سنت جاتی ہے وہاں تک تمام اماموں کا نام لے کر دعا کر سب کے واسطے اللہ فرما سے مجھے پکارو راہ راست پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں کیسے کیوں کہ وہ دے گی اللہ سے مخاطب اللہ عملہ خلن خل یا اللہ ہم تیری مخلوق ہیں بنا سبن انسد یاد اور ہم اس پانی کے محتاج ہیں اس سے ہم کبھی مستغنی نہیں ہو سکے ہمیں پانی عطا فرما کہ اللہ نے اس کی دعا قبول نہیں کی اللہ نے دعا قبول کی سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کلمات سنے چونٹی کے لشکر سے کیا کہا, کہا؟ اردو لوٹ جاؤ واپس چلو اب دعا ماننے کی ضرورت نہیں رہی کیوں فقط فقی تم بدعت ایک چونٹی کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے اور چونٹی کی دعا قبول کر کے اتنی بڑی حکومت کو برباد ہونے سے اللہ نے چونٹی کی دعا قبول جو براہ راست اپنے پربتدگار سے باتیں کرے جبکہ انسانوں کی بستی میں جب تک اس پروردگار اور اپنے درمیان چھتیس واسطے ڈال ڈالنا لیے جائیں اس وقت تک دعا سمجھنے کو قبول ہی نہیں ہوتی اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں یہاں یقیناً آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم تو براہ راست اللہ کو پکارتے ہیں لیکن ہماری کئی دعائیں قبول نہیں ہوتی پھر اس کی کیا وجہ ہے جب اللہ کا وعدہ ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا تو کئی دعائیں ہم کرتے ہیں جو قبول نہیں ہوتی تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انتہائی رحم دل ہے اس سے بھی زیادہ جتنا ایک باپ اپنے بیٹے پر رحم ایک بیٹا اگر باپ سے کہے چار پانچ سال کا بچہ پیارا ہوتا ہے انتہائی شخصت اور محبت کے قابل ہوتا ہے اپنے باپ سے دے کہ یا اللہ میرے ابا جی مجھے پانچ سو دیجیے آپ نہیں دیں گے حالانکہ شخص بہت ہے محبت بہت ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کو اس طرح پیسے دینا اس کے اپنے حق میں بہتر نہیں اور اللہ تعالی ہمارے لیے ایک باپ کے بیٹے سے بڑھ کر شفید محبت کرنے والا رحم کرنے والا اسے معلوم ہے کہ ہماری کون سی دعا ہمیں دنیا میں مل جائے تو بہتر ہے اور کون سی نہ ملے تو بہتر ہے نمبر ایک رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے دعاؤں کی تین قسمیں ہیں انسان دعا کرتا ہے قبولیت کے اعتبار سے دعاؤں کی تین قسمیں ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو اسی وقت قبول کرے اور بندے کو وہ عطا فرما دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی اس تجاوت کو مؤخر کر دے سال بعد دو سال بعد عطا فرما دیں زفریہ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں رب لا نہیں فرضا یا اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا یا اللہ مجھے ایک وارث دعا فرما دے اس لیے طلب کر رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد دین کا وہ کام کرے اللہ دعا قبول نہیں کر رہے دعا کر رہے ہیں کر رہے دعا قبول نہیں ہو رہی اور دعا سے مایوس بھی نہیں ہو رہے انبیاء کا عقیدہ آپ دیکھیے حتیٰ کہ وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ اپنے پرور دگار سے کہہ رہے ہیں کہ رب انہ ن لازم تو شہید یا اللہ اب تو ہڈیاں بھی کمزور پڑ گئیں بال بھی سفید ہو چکے ولم عقم بے دعا ایک رب شقیہ اور اے اللہ تیری دعا اور تجھے پتار کر اب بھی میں اپنے آپ کو شقی اور بد نہیں سمجھتا مجھے معلوم ہے کہ تو دعا ضرور قبول کرے اللہ نے قبول کی تھا تو بعض دعائیں ایسی ہیں جس کی استجابت جو ہے وہ مؤخر کر دی جاتی اور دعا کی تیسری قسم جو اللہ تعالی انسان کے ذخیرے میں محفوظ کر لیتا میرے بندے نے فلاں دعا کی تھی اس دعا کا نتیجہ اس کی استجابت کسی قیامت کے دن دوں یہ دنیا میں اس کی استجابت نہیں ملتی اور قیامت کے دن اللہ تبارک بتالا اس دعا کا سمرا فرماتا ہے چاہیے پھر کون سی دعا ایسی جو مردود ہوتی ہر دعا مقبول چاہے وہ فوراً قبول ہو چاہے وہ کچھ عرصے کے بعد قبول ہو اور چاہے وہ قیامت کا ذخیرہ بنے اور ظاہر ہے کہ آپ میرے سے اتفاق کریں گے کہ وہ دعا جو قیامت کا ذخیرہ بن جائے وہ زیادہ بہتر ہے اس دعا کے جو فوراً یا دنیا میں قبول کر لیتے کیونکہ دنیا تو آخر کٹ جانی ہے لیکن جو ذخیرہ نیکیوں کا حسنات کا اللہ تعالی ہمارے لیے قیامت کے لیے محبود کر رہا ہے وہ لازوال ذخیرہ ہے وہ قیامت کا ذخیرہ بن جائے اور ظاہر ہے کہ آپ میرے سے اقتصاد کریں گے کہ وہ دعا جو قیامت کا ذخیرہ بن جائے وہ زیادہ بہتر ہے اس دعا کے جو فوراً یا دنیا میں قبول کر لی کیونکہ دنیا تو آخر کٹ جانی ہے لیکن جو ذخیرہ نیکیوں کا حسنات کا اللہ تعالی ہمارے لیے قیامت کے لیے محفوظ کر رہا ہے وہ لازوال ذخیرہ ہے نہ ختم ہونے والا اور وہ ایک ایسی لازوال نعمت ہے جس کی برابری دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی ثابت یہ ہوا کہ کوئی دعا ایسی نہیں جو مردود ہو اگر صحیح شرائط کے مطابق دعا کی جائے اور صحیح اصولوں کی روشنی میں دعا کی جائے تو ضرور قبول ہو پکارنا اللہ کو چاہیے کسی میں سعادت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے اور فرما رہے ہیں کہ میں یزمن لی بے واحد ازمن لہو بے کہ کون ہے وہ شخص جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے, دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں اللہ وقت ایک چیز کی ضمانت دے دے تا. میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں آپ کے ایک عظیم صحابی آپ کے قریب ترین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فوراً ہاتھ کھڑے کر دی کہ میں ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں دیکھا کہ جنت مل رہی اس کے بدلے جان مانگ لی جائے جو چیز مانگ لی جائے ہر چیز ہیچ ہے. اگر جنت مل رہی کہا کہ یار رسول اللہ اللہ میں وہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں وہ صحابی کون تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی وہ چیز کیا ہے بتائیے فرمایا کہ لات الناس شعیٰ لوگوں سے کبھی سوال نہ کرنا کبھی سوال نہ کرنا حالانکہ یہاں مقصود یہی ہوگا کہ زندہ لوگوں سے لیکن وہ لوگ کس قدر شقی ہیں جو زندہ چھوڑ مردوں سے سوال کرنا جو یعنی قبر میں دفن ہو چکے جن کو ضرورت ہے کہ ان کے لیے کچھ مانگا جائے ان سے جاگر مانگیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ نظام ہم نے بالکل بگاڑ کر رکھا جو شرع احدان تھے ان سے ماخوذ کر دی یہ نظام رسول اللہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ قبروں پر چراغا نہ کیا کرو ہم چراغا کرتے دیں رسول اللہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ قبروں کو پختہ نہ کرو ہم پختہ کرتے رسول اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ قبروں پر کچھ نہ لکھا کرو ہم لکھتے ہیں تبرک کے لیے تو آئسیں لکھ رہے ہے تو آئس السی لکھ رہے ہے تو عہد نامہ لکھ رہے ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ قبر پر صرف مٹی ڈالو مٹی کے ساتھ دوسری اور کوئی چیز مت ملاؤ ہم نا معلوم کیا کچھ ملاتے ہیں سنگے مرمر سے قبریں تعمیر کرتے ہیں قبروں کو اونچا کرتے ہیں نبی الاسلام کا فرمان ہے قبروں کو اونچا مت کرو ہم قبروں کو اونچا کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبروں کی زیارت کرو لیکن جب بھی زیارت کرو قبر والوں کے لیے کچھ مانگو وہ تمہاری دعا کے محتاج ہے رسود اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ آپ کو دفن کرتے پھر گڑا کر دعا, پر دعا مانگا کرتے اللہم مطفر لہو اللہم مرحم یا اللہ اس کو معاف کر کرتے یا اللہ اس کو رحم فرمائے وہ تمہاری دعا کا محتاج ہے نبی اسلام فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت عقیقم اپنے بھائی کے لیے اشتخار کی دعا کیا کرتا یوس اس سے اس وقت سوال ہو رہا ہے وہ تمہاری توجہ کا محتاج ہے کہ اس کے لیے دعا کرو استغفار طلب کرو رحمت طلب کرو جب بھی جاؤ قبر پر جا کر دور ہو تو اس کے لیے سوال کرو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اس کو فائدہ ہوگا لیکن ہم قبروں پر جائیں گے جو مانگیں گے اپنے لیے مانگ کوئی شفا مانگ رہا ہے کوئی اولاد مانگ رہا ہے کوئی رزق مانگ رہا ہے کوئی کچھ مانگ رہا ہے بےچارے کے لیے کچھ نہیں یہ مکمل جو نظام ہے وہ مافوز ہے حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس چیز پر میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں وہ چیز یہ ہے کہ لوگوں سے کبھی سوال نہ کرے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ رب الناس ہے اگر ہم غیر اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو چیلنج کریں گے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو نلکاریں گے اور تن دین اسلام تحریر کے معاملے میں انتہائی باغ واقع ہوا یہاں تو شرک کا اجتباح تک برداشت نہیں شرک کا اجتباح تک برداشت نہیں جناز آپ نماز پڑھتے ہیں ہر نماز میں رکوع ہے سجدہ ہے میت سامنے ہو کوئی رکوع نہیں کوئی سجدہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرے باپ کا جنازہ ہے سجبے میں دعا قبول ہوتی ہے مجھے سجدہ کر کے دعا مانگنے دے فرمان جو مانگنا کھڑے ہو فرمان کسی دیکھنے والے کو شبہ تک نہ ہو کہ میت کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے یہ دین اسلام کی سیرت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرمائے اپنی خواب کا ذکر کرتے فرماتے ہیں کہ مجھ پر مختلف انبیاء پیش کیے گئے ان کی امتیں پیش کی گئیں میں نے دیکھا فرعیت و نبی کسی نبی کو دیکھا اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی وہ جماعت جس نے اس نبی کی بات مانی تھی و رائط و ماہ رجر اور کسی نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی کھڑے غور کیجیے اللہ کا نبی ہے پوری زندگی توحید کی دعوت دے رہا ہے اور ماننے والے ایک یا دو آدمی پورا معاشرہ نبی کی دعوت قبول کرنے کا منکر ہو چکا باضی ہو چکا توحید کو سمجھنے والے اور توحید کو ماننے والے ایک یا دو آدمی ساتھ کھڑے اور فرمایا کے وائٹ ہوں نبی بلئی سما اہد اور کسی نبی کو دیکھا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا بالکل اکیلا کھڑا تنہا کھڑا پوری زندگی توحید بیان کی ماننے والا کوئی بھی نہیں ہمارے یہاں یہ بھی ایک بت ہے یعنی قلت اور کسرت کا پیمانہ کثرت رائے کس طرح سے حالانکہ دین اسلام اس چیز کو نہیں جانتا دین اسلام یہ کہتا ہے کہ حق کس کے پاس ہے دلیل کس کے پاس اللہ تعالیٰ کی وہی کس کی تعید کرو ایک طرف ایک انسان ہو دوسری طرف ہزار انسان ہو ہزار انسانوں کا ایک موقف ہو اور ایک انسان کا ایک موقف ہے دین اسلام کی یہ تعلیم ہرگز نہیں کہ جو ہزار انسان کہہ رہے ہیں اس کو مان لو بلکہ دین اسلام یہ فادہ کرتا ہے کہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالی کی وہی اور قرآن و حدیث کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ کس کے پاس فلید ہے یہ جو پیمانہ ہم نے بنایا یہ غلط اتنے سارے لوگ اگر ہیں تو کیا وہ غلط کر رہے بھائی یہ کوئی پیمانہ نہیں پیمانہ اللہ کی وحی ہے قرآن و حدیث ایسے آپ دیکھیں تو نبی تنہا کھڑا ہے کسی نے بات نہیں مانی کسی نبی کے ساتھ ایک یا دو آدمی اور یہ بات اللہ نے قرآن حکیم میں بھی اس امت کے لیے بھی بیان فرمایا فرمایا کہ وہ ما نکثر اللہ رحم مشرق ہوں کہ لوگوں کی اکثریت کا یہ حال ہے اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرق ہیں کس کھاتے میں لے جائیں گے اس کہ لوگوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی مشرق ہے کثرت کا کوئی پیمانہ نہیں اور نہ ہی اس کی ہیبت میں آنا چاہیے اور نہ ہی اس سے مراوب ہونا چاہیے فلاں بات تو اتنا بڑا جمے غفیر کہہ رہا ہے اور فلاں بات وہ ایک انسان کہہ رہا ہے اس سے مرعوب بھی نہیں ہونا چاہیے غالباً امام احمد بن حنبل سے انہوں نے ایک دفعہ ایک مسئلہ بیان کیا تو کسی نے کہا کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہی بات ایک اور محدث جس کا نام مزدور ہے اس نے بھی کہی تو امام احمد الحمد نے فرمایا کہ اچھا اگر کہیے تو ٹھیک ہے میرا تو خیال یہ تھا کہ جو بات میں نے کہی ہے دنیا میں کوئی بھی میری اس پر تائید نہیں کرے گی پہلے حق کا شیوا کہ وہ جس کو دلیل سمجھتے اور اس کی حقانیت کو دل کی گہرائیوں سے سمجھ لیتے اس کے پیچھے لگ جاتے چاہے دنیا مانے یا نہ مانے اور یہ حق کا پیمانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کس چیز کا کی تائید کر رہی اور کس کا ساتھ دے رہی چاہے وہ فرد واحد کیوں نا امام لال کی کتاب ہے شر اصول اعتفاد علیہ جمع اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ مزہ انہوں نے ایک دفعہ ایک حدیث بیان کی جو حدیث اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ تفرق کو فتنوں کا دور ہو تو تم جماعت کا ساتھ اور نبی السلام کا فرما تم جماعت کا ساتھ پھر ایک اور نشست میں ایک اور حدیث بیان کی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ایسے تم پر حکام اور عمرہ آئیں جو نمازوں کو لیٹ کر دیں تو تم اپنے وقت پر اپنی نماز پڑھ لیا کرنا پھر ان کے ساتھ اگر نماز مل جائے تو پڑھ لینا لیکن اپنی جو اکیلے نماز پڑھی ہے اس کو فرض کی نیت سے پڑھنا اور ان کے ساتھ جو نماز پڑھے وہ نقل کی نیت سے ان کے قریبی شاگرد تھے امردن محمود العودی انہوں نے کہا کہ ان دونوں حویثوں میں تہار ہو ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جماعت کا ساتھ اور دوسری حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھو اس کو نفل کی نیت سے پڑھو اور جو اکیلے پڑھو فرض کی نیت سے پڑھو تو یہ بظاہر تہار ہوئے اللہ کا اللہ کے رسول کا عظیم صحابی کہتا ہے کہ کن تو اتم کاس میں تو سمجھتا ہوں کہ تم بہت سمجھدار ہو لیکن یہ سوال کر کے تم نے ایک عجیب الجھن ڈال دی تمہیں معلوم نہیں کہ جماعت کسے کہتا؟ کہ الجماعت بات اد الحق کہ جماعت وہ ہے جو حق پر ہو چاہے وہ اکیلا انسان چن جس کے پاس دلیل ہے قرآن و حدیث کی وہ جماعت ہے اور جو لوگ دلیل سے محروم ہیں چاہے وہ لاکھوں ہوں اور جس کے پاس دلیل ہے چاہے وہ ایک ہو وہ ایک جماعت ہے اور باقی تمام جو ہیں وہ جماعت سے نکلے کیونکہ جماعت وہ ہے جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع دار ہے اس منہد پر چلنے والی اس راستے پر چلنے والی تو یہ بھی ایک حیبت ہمارے دلوں میں بیٹھی کہ معاشرے کی اکثریت کیا ہے حالانکہ یہ کوئی حیبت نہیں اور نہ اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت ہے صرف دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا فرمان کیا ہے اور اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی فرمایا کہ پھر میرے سامنے ایک بڑی امت آئی میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے لیکن بتایا گیا کہ یہ موسا علیہ السلام کی امت ہے پھر ایک اور امت آئی کہا گیا کہ یہ آپ کی امت اور رسول اللہ, اللہ نے ساتھ شمایا کہ میں نے اپنی امت میں ستر ہزار انسان ایسے دیکھے کہ جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں بغیر حساب کے جنت میں اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وقت بھی جب میں نے ستر ہزار دیکھے تو میں نے فوراً دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ اس تعداد میں اضافہ فرما دیا فضاد اللہ نے میری دعا قبول کی اور اس تعداد میں اضافہ فرما دیا فرمایا کہ مع الفن سب عمر الف ان ستر ہزار میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور بھی جو بغیر حساب کی جنت اللہ تعالی کا فضل ہے رسول اکرم علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی پھر اپنے گھر تشریف لے گئے بعض میں صاحبہ باتیں کرنے لگے کہ یہ افراد کون ہو سکتے ہیں جنہوں نے بغیر حساب کی جنت میں جانا ہے تو کسی نے کہا لہٰن صاحب صحب رسول اللہ وسلم شاید یہ وہ ہو جن کو رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا یہ آپ کے صحابی کسی نے کہا لا الحم اللہ دن بول دوفل اسلام شاید یہ وہ ہو جن کی پیدائش اسلام کی حالت میں ہوئی کیونکہ صحابہ کی اکثریت پہلے مشرق تھی پھر نبی علیہ اسلام نے دعوت پیش کی تو پھر وہ ایمان لائے تو شاید یہ وہ ہوں جو اتدا ہی سے مسلمان ہو ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں فجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ علیہ وسلم کی اسی مجلس نے تشریف لیا صحابہ نے کہا جی ہم نے آپ کے بعد یہ باتیں کی اب آپ بتائیے کہ ٹھیک کیا ہے یہ بغیر حساب کے جنت میں جانے والے کون ہیں نبی السلام نے دونوں باتیں سنی فرمایا کہ یہ دونوں غلط ہیں یہ کوئی مخصوص جماعت نہیں یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے اندر چار خوبیاں ہیں جو چار عظیم صفات کے مالک ہیں انہیں اللہ تعالی بغیر حساب کے جنت میں بھیجے یہ صحیح بخاری کی حدیث فرمایا کہ حم لا لایتر خون وایت سی عرون ولاف تو اللہ عرب یہ یہ چار خوبیاں روا کے پہلی خوبی یہ کہ لاستر وہ استرقا نہیں کرقا کا معنی دم کروانا استرقا کا مانا دم کروانا ایک رقیہ ہے ایک ہے رقیہ کا معنی کسی کو دم کرنا اور استرکا کا مانا کسی سے دم کروانا روا کے وہ دم نہیں کروانا حالانکہ دم کرنا مشرور ہے ادھر جبریل امین رسول اللہ وسلم کے پاس آئے تو نبی السلام بیمار تھے تو جبلیل امین نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بیمار صحابی کی عیادت کے لیے اس کو دم کیا کرتے علیہ السلام خود کبھی بوجھل ہوتے طبیعت خراب ہوتی بخار ہوتا تو کچھ کلوات پڑھ کر اپنے بدن پر دم کیا کرتے تو دم کرنا تو مشرور ہے صحابہ نے نبی السلام سے پوچھا کسی بیمار کے پاس جائیں تو کیا کریں کیا اس کو دم کریں فرمایا کہ ہاں من آراد فرفان کہ جو اپنے بھائی کو نفع پہنچانا چاہے وہ نفع پہنچائے دم کیا کرو میرے دوستوں یہ سارے نصوص دم کرنے کے بارے میں لیکن یہاں فرمایا کہ وہ لوگ وہ ہیں جو دم نہیں کرواتے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس کے بے شمار مشاہد ہیں آپ نے خود دیکھا ہوگا باقاعدہ وہاں ایسے اڈے ایسے مرکز اور ایسی درگاہیں موجود ہیں جہاں باغ حضرت جی بیٹھے ہیں اور دم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور لوگ بکثرت جاتے ہیں دور دراز سے آتے ہیں کہ فلاں بابے کے دم میں بڑی تاثیر ہے وہاں جاؤ اور فلاں بزرگوں میں بڑی تاثیر ہے وہاں جاؤ شریعت اس کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی اور یہ شریعت کی غیرت ہے اس لیے کہ جب آپ اس درگاہ کا رخ کریں گے اس کا تصد کریں گے آپ کے دل میں اللہ کا خیال نہیں ہوگا اس بابے کا خیال اور یہ بات یقینی اور شریعت ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں چاہتی کہ آپ کے دل میں غیر اللہ کا خیال بھی آئے یہاں تو غیر اللہ سے مانگتے ہیں سجدے کرتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پر بے شمار شرط کی صورتیں ہیں لیکن یہاں تو یہ چیز بھی برداشت نہیں کہ اللہ کا نام آپ کے دل سے ختم ہو کر کسی غیر کا نام بھی آئے کہ فلاں کے پاس جاؤں گا وہ یوں کرے گا کہ مجھے آرام آئے گا میری تکلیف ختم ہوگی یا میری فلاں ضرورت پوری ہوگی یا فلاں حاجت پوری ہوگی تو یہ دین اسلام کی غیرت آپ غور کیجئے کہ یہ کیسی صورت ہے اور جو توحید والے ہوتے ہیں جنہوں نے بغیر حساب کی جنت میں جانا ہے ان کی توحید کتنی پختہ ہونی چاہیے ان کی عقیدے کتنے راسخ ہونے چاہیے اور کتنے مضبوط عقیدے ہونے چاہیے اس کا آپ اندازہ اور ہمایا کہ راج تر وہ لوگ تو نہیں کرتے ہاں ڈاکٹر کے پاس جانا جس کے پاس دوائی ہے علاج ہے وہ ایک ایسی صورت ہے جس کا رسول اللہ نے خود حکم دیا تباؤ یا عباد اللہ دوائیں کرو دواؤں سے علاج کرو ماں اندر اللہ اللہ ولّ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری نہیں پیدا کی مگر اس بیماری کی دوا بھی بنائی ہے اور پیدا کی ہے ہر بیماری کی دوا موجود ہے ہر بیماری کی شفا موجود ہے تو یہ ایک محسوس چیز ہے وہ آپ کو دوا دے گا وہ دوا آپ استعمال کریں گے اور آپ کا یہ عقیدہ ہوگا کہ شفا دینے والا اللہ ہے اور یہ بعض وہ وسائل ہے جن وسائل کو شریعت نے ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے تو یہ اسباب اختیار کرنا ہے اسبا کہ دوسری خوبی کیا ہے دوا یہ تیار وہ تطیر نہیں کرتا طیر سے بوانا پرندہ اڑنا یہ ایک تھی ایک عادت تھی دور جاہلیت میں جس کے مظاہر اب بھی موجود ہیں اور محسوس ہوتے ہیں دور جاہلیت میں لوگ اگر کسی کام سے گھر سے نکلتے کوئی لمبا سفر ہے یا کوئی رشتہ داری ہے یا کسی سے کوئی معاملہ کرنا ہے تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ رستے میں جو پہلا پرندہ آئے اس کو اڑانا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ کس طرف پرواز کرتا ہے دائیں طرف یا بائیں طرف اگر وہ دائیں طرف اڑے تو معنی یہ کہ وہ سفر مبارک ہے جاری رکھے اور اگر وہ بائیں طرف جائے تو معنی یہ کہ وہ سفر منحوس ہے وہیں سے اپنے گھر واپس آ جاؤ پھر اگلے دن جائیں گویا وہ پرندوں سے اپنی فال معلوم کیا جائے رسول اللہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کا شیوا یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری فال ہمارے پروردگار کے پاس ہمیں اچھائی پہنچے یا برائی پہنچے یہ اللہ کی طرف سے پہنچے یہ کسی پرندے کے ہاتھ میں نہیں اگرچہ اس شرک میں ہمارے معاشرے کی ایک کثیر تعداد ملوت ہے ہمارے ملک میں ہم سڑکوں پر لوگ بیٹھے اور جہاں پرندوں سے فال لی جاتی پرندے ایسے پالے ہوئے ہیں اور ہیلے اور مکر کے ساتھ اس کو باقاعدہ ایک نظام کی تعلیم دے دی گئی ہے اور اس نظام پر وہ چلتا ہے اور اس سے لوگ پھال لیتے ہیں یہ سب کچھ شرک ہے چاہلیت کا شرف جو اس دور میں بھی موجود ہے اور مختلف صورتیں ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا حقیقت یہ ہے کہ شرک جو ہے جیسا کہ فرمایا کہ شرک من اقفا اندم شرک جو ہے اس طرح مخفی راستوں سے انسان پر حملہ آبر ہوتا ہے کہ انسان کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا اتنے اس کے مخفی راستے پرواہ کے چیوٹی کے چلنے کی آواز تو انسان سن سکتا لیکن شرک کے آنے کی آواز نہیں سن سکتا شرک سے پناہ مانگی ہے. اور یہ بھی ایک شرک کی صورت جس کے ظاہر یہ بھی ہیں جیسے ہم ہمارے ملک میں اور ہمارے معاشرے میں ایسا کہا جاتا صبح کسی پر نظر پڑ جائے کوئی خستہ حال انسان تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صبح صبح اس کو دیکھ لیا اب پتہ نہیں دن کیسے گزرے ایسی باتیں ہوتی کوئی نقصان ہو تمہاری زبان پر یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں صبح کس منحوس کا سامنا کیا ہم کہ ہمیں یہ نقصان ہوا اور یہ شرک کی صورتیں یعنی قولی طور پر اعتقادی طور پر ہم شرق اس انتہائی مخفی صورت میں مبتلا مختلف, مختلف پتھروں کی تاثیر کے ہم قائد کہ ہیرے کی یہ تاثیر ہے زمرد کی یہ تاثیر ہے عقیق کی یہ تاثیر ہے یہ ہمارے عقید ہیں یعنی غیر اللہ سے ہم مختلف چیزیں طلب کرتے ہیں حتیٰ کہ جماعت کو بھی نہیں چھوڑتے کہ فلاں غذائی ہیرہ پہننا مجھے راس نہیں آتا کیونکہ غیر جی عقیق مجھے راستے ضمرت راس سب شرک ہے پتھروں تک کو تم نے نہیں بخشا اور پتھروں تک تھے تمہارا شرک جو ہے وہ لاحق دنیا کا سب سے قیمتی پتھر حضر عصمد ربیر عمر ابن خطاب رضی اللہ ہو اس کے سامنے کھڑے اور فرما رہے کہ انی عالم انا کا حجر نا تنخواہ ولا تذر مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا جب تین تی تین پتھر میں جس کے بارے میں رسول اللہ صبح نے فرمایا کہ یہ پتھر قیامت کے دن آئے گا اس کی دو آنکھیں ہوں گی اور حق اور سچے عقیدے کے ساتھ بوسہ دینے والوں کے حق میں کچھ سفارش کرے اور اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے کتنا عتیم تھی پتھر لیکن فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان اور فرمایا کہ لولا انی تو رسول اللہ صبح قبل ما قبل میں تو میں تجھے کبھی نہ چونتا لیکن میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے تجھے بوسا دیا تجھے بوسا دینا کہ احمد السلام کی سنت اس لیے میں تمہیں چون رہا اس لیے نہیں چون رہا کہ تمہارے ہاتھ میں اسباب ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی قوت ہے یا کوئی نفع ہے یا کوئی نقصان ہے بالکل نہیں کیا سچا کھرا اور نفیس عقیدہ اور ہم کیا ہے ہم کہتے ہیں یہ عقید پہنو اس میں یہ تاثیر ہے اور فلا پتھر استعمال کرو اس میں یہ تاثیر ہے یہ سب مشرقانہ خانہ عقائد ہیں رسول اللہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں ان کے عقیدے اتنے راسخ ہیں کہ غیر اللہ میں کسی قسم کی تاثیر کسی قسم کا نفع کسی قسم کا نقصان یا کوئی سال بالکل نہیں لیتے نہ سمجھتے ہیں اور ان کے عقیدے اس قدر راسخ ہیں اور یہ عقیدہ اہل جنت کا ہے اور فوایہ کے ولایک سب وہ ابتوا نہیں کرتے ابتوا کئی یون سے اس کا معنی یہ داغ لگوانا آگ آگ سے داغ لگوا کر بعض بیماریوں کا شفا بعض بیماریوں کا علاج کرنا یہ صورت اگرچہ مروج ہے لیکن بظاہر ایک مقروض صورت جو اللہ کے نیک بندے موحد ہیں وہ اس قسم کے علاج کے طرف بھی استعمال نہیں کرتے اور فرمایا کہ وہ اعلیٰ رب اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر توقل کرتے ہیں یہ ان کی خوبی اور یہ چوتھی صفت جو اللہ پر توقل کرتے ہیں توکل کا معنی اسباب اختیار کر کے پھر اللہ کے سپرد کر دیں جیسا کہ رسول اللہ رسم نے فرمایا کہ اے غلط یہ نہیں کہ اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دو اور کہو کہ اللہ کے بھروسے پر اللہ کے توقل پر نہیں اس کی ٹانگ باندھو اس کو مقیت کرو قابو کرو اس کے بعد اللہ کے سفر مانا یہ کہ اسباب اختیار کرو اسباب اختیار کرنا یہ توقل کے منافع نہیں ہے راشیو اللہ پر توقل کرتے ہیں تو آپ یہ غور کریں کہ یہ چاروں خوبیاں توحید سے مثال اور اور ہی حقیقت میں وہ اللہ کی بیش بہا دولت ہے جس پر دنیا کی سعادت ہے اور آخرت کی سعادت ہے جس پر اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر لیں جیسا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ سے لیکن اگر شرک کی میزش ہو جائے تو میرے بھائیوں سب سے قیمتی اعمال اس دنیا میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے اعمال لیکن اللہ نے کیا فرمایا اے اشرخ صلی اللہ پہ اگر آپ نے بھی شرک کیا چاہے وہ شرک ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد ہیں ان سب سے قیمتی اعمال آپ اتنے قیمتی اعمال جو پوری دنیا کے لیے نمونہ نقد خان المفی رسول اس کو تو پوری دنیا کے لیے نمونہ آئیڈیل لیکن شرک کا ایک ذرہ ان میں شامل ہوا تو وہ اعمال بھی برباد ہو جائے پھر میرے اور آپ کے اعمال کی کیا ہے پھر ہم کس جرت پر شرک اس لیے توحید کو اختیار کرنا اور توحید کو سمجھنا یہ ہماری بنیادی اور اولین ضرورت ہے اور سمجھنے کے بعد توحید کی دعوت دینا یہ ہمارا اہم کام ہے خود اختیار کرنا اور توحید کی دعوت دینا یہ ہمارا منصب ہے اور اسے اپنانا چاہیے اور دعوت کا آغاز جو ہے وہ توحید ہی سے ہونا چاہیے یعنی ہمیں اس پہلو سے اپنی اصلاح کرنی کہ توحید سے دعوت کا آغاز کرنا چاہیے جبکہ ہمارے ہاں دعوت کا انداز جو ہے وہ شریعت کے خلاف بعض تحریکیں ایسی ہیں جو فضائل سے دعوت کا آغاز کرتی ہیں اور فضائل ہی پر ان کی دعوت پوری عمر مرکوز رہتی کہ نماز پڑھو اس میں یہ سواب ہے زکوۃ دو اس کی یہ ثواب ہے روزہ رکھو اس کا یہ ثواب ہے نہیں رسود اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ دعوت کا آغاز عقیدہ توحری سے ہونا چاہیے کیونکہ عقیدہ ہے تو ہر چیز عقیدہ نہیں تو کوئی عمل مقبول نہیں رسول اللہ فلن نے معاذ نے جبل کو یمن بھیجا تھا تو ان کو دعوت کی ترتیب سمجھائی فرمایا کہ وہاں تم نے دعوت کس طرح پیش کرنی کہ سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دو گیل یقن اب کہ جس چیز کی طرف ان کو سب سے پہلے بلاؤ گے وہ کیا ہے شہادت الہ الا اللہ ایک اللہ کی وحدانیت کی شہادت کہ وہ اللہ اکیلا ہے اپنی ذات کے ساتھ اپنی صفات کے ساتھ اپنی ربوبیت میں اپنی ادوحیت میں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ ان محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ, اللہ کے رسول فرمائے یہ دو عقیدے ان کو بیان کر دیں کہ ایک اللہ عبادت کے لائق اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اطاعت کے لائق یہ تمہارا پہلا کام فعین اذا اگر وہ تمہاری اس بات کو مان لیں انہیں توحید کو سمجھ لیں تو پھر ان کو بتانا تو علم ہوں پھر ان کو بتانا کہ ان اللہ حسم صدم صلاحباد ان کو جون بن جی کہ اللہ نے تم پر پانچ نمازیں بھی فرض کی انہیں نماز کا بیان اس وقت تک نہیں کرنا جب تک ان کی توحید نہ سیدھی ان کی عقیدے درست نہ ہوئیں اور خاص طور پر دو پہلو ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت وحدانیت کا معنی یہ کہ وہی اللہ رب ہے وہی مالے کو خالق اور وہی عبادت کے لائق عبادت کی تمام اقسام اللہ کے لیے خاص اور رسالت کا معنی یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس الس میں وہ واحد انسان ہے جن پر اللہ کی وحی آتی ہے اور جس پر اللہ کی وحی آئے گی وہی اطاعت کا مرکز ہے وہی اصاعت کا مرتبہ اور کوئی اطاعت کے لائق اس پہلو سے لوگوں کو عقیدہ چاہیے ان کی توحید فی العبادت اور توحید فی الاطاعت ہمیں اگر اس کو سمجھ لیں قبول کر لیں اور توحید کو مان لیں پھر ان کو بتاؤ کہ اللہ نے تم پر پانچ نمازیں فرض کی مانا یہ کہ جب تک توحید ان کی نہ سمرے اس وقت تک نماز کا درس نہیں دینا کہ نماز کی اہمیت اسلات اور عماد الدین دین کا ستون لیکن یہ ستون بھی عقیدہ توحید پر کھائیں بھاشا نبی السلام کی یہی ترتیب اور پھر سمایا کہ اگر وہ نماز کو مان لے پھر ان کو بتانا کہ تم پر زکوٰۃ فرق ہے مانا یہ کہ اگر انسان زکوٰۃ دے نماز نہ پڑھے اس کی زکوات قابل قبول لے یہ ترتیب شرعی ترتیب اور شرعی عامال میں ارتباط دیش کے کئی عدلہ ہیں کہ اعمال میں ارتباط ہے فلاں عمل کرو لیکن اس سے پہلے فلاں عمل نہیں کیا وہ عمل قابل قبول ظہر کی نماز پڑھو اس سے قبل فجر کی نماز نہیں پڑھی ظہر کی نماز قابل قبول عشاء کی نماز پڑھو اس سے پہلے مغرب نہیں پڑھی عشاء کی نماز قابل قبول یہ شرع عمال میں اس کے توحید نہیں نماز پڑھ